السلام علیکم دیکھیے جی ویسے نام چلیے جی لوگ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سوالات کی طرف آ جائیں سوالات کی طرف آ جائیں لن و لم لفظوں میں کیا عمل کرتے ہیں اور معنی میں کیا لن اور لم لفظوں میں کیا عمل کرتے ہیں اور معنیٰ میں کیا کرتے ہیں حرف لن کی وجہ سے پانچ سیغوں کے اندر نصب آ جایا کرتا تھا اور سات سیگھے جو نونِ رابی والے تھے وہ گر جایا کرتے تھے لفظوں کے اعتبار سے ٹھیک ہے اور لم کی وجہ سے کیا ہوتا تھا پانچ سیغوں میں جزم آ جایا کرتا تھا پانچ سیغوں میں جزم آتا تھا اور سات سیغوں کے اندر نونِ رابی گر جایا کرتا تھا یہ تو تھا لفظوں کے اعتبار سے اب ہم آتے ہیں جی معنی کی طرف کہ معنی کیا ہوتا تھا حرف لن کی وجہ سے نفی تاکید بن جاتی مستقبل کے لن کیا کرتا ہے فیلڈ مزارے کو خالص مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے خالص مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے تاکید آ جاتی ہے ہرگز نہیں کرے گا جیسے ہم نے پڑھا تھا ہرگز نہیں کرے گا اور لم کی وجہ سے کیا ہوتا تھا ماضی منفی بن جایا کرتا تھا لم کی وجہ سے ماضی منفی بن جایا کرتا تھا ٹھیک ہے تو یہ معنیٰ کے اعتبار سے فرق آ جائے گا کہتے ہیں الفاظ ذیل کی پوری پوری گردان مندرجہ نقشہ بالا سے کرو یعنی جیسے وہ گردانیں کی تھیں لین یا فلاں والی گردان کی ہے تو کہتے ہیں اس کی بھی پوری پوری گردان کرو کردان منورنجن اکثر بالا سے کرو تو کیا یج تو آپ ذرا دیکھیے لین یج تانی با ل یج تانی با ل ٹھیک ہے نا تو یہ آ جائے گی اس طرح اس کی پوری گردان ہو جائے گی اب آ گیا جی لین یس اچھا اگر اس کی آپ مجھول بھی کرنا چاہیں مجھول کرنا چاہیں تو وہ بھی کیسے ہوگا لین تانہ با مجھول کیسے آئے گا لین تانا ہم نے پڑھا تھا نا مجھول کیسے بنایا جاتا ہے مجھول کیسے بناتے تھے کہ جی آپ نے کیا کرنا تھا آخر سے ماں قبل والے کو آخر سے ماں قبل والے کو آپ نے کیا دیتے تھے فتح دیتے تھے آخر سے ماں قبل والے کو فتح دیتے تھے ساکن کو اپنی حالت پہ چھوڑ دیتے تھے اور باقی جتنے حرکت والے حرفت ان کو ذمہ دے دیا کرتے تھے تو کیا بنے گا نبا اب آ جائیں جیتا نبا سے ٹھیک ہے نا اب آ جائیں گردان کیسے ہوگی لینا مجھور پڑیں گے تو اب آ جائیے لم یکب لم یک کی کردان کیسے کریں گے لم یک تب لم یک لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم جی گردان چلے گی آگے لم یا لم يعلم لم يعلم ما لم يعلم ولم تعلم لم تعلم آلم لم يعلمنا لم تعلم لم تعلم ما لم تعلم لم تعلم لم تعلم آلم تعلمنا لم اعلم لم نعلم تو یہ اس طریقے سے اسی گردانے ہوں گی کہتے ہیں جی ذیل کے سیوں کے معنی بتاؤ ذیل کے سیوں کے معنی بتاؤ لن یا فالو لین یا فالو اب کیا تھا لیں یا فلو کرتے ہیں یا کریں گے وہ سب مرد یا فلونا لیں یا خالص مستقبل کے معنی ہو جائیں گے ٹھیک ہے نا ہرگز نہیں کریں گے وہ سب مرد اچھا لم یا فلو لم یا وہ کیا ہوگا لم یا فلو کیسے ہو جائے گا کہ یہ ماضی منفی کے معنی ہو جائے گا ٹھیک ہے یا فلو تو ماضی منفی کے معنی کیسے تھے کہ جی ہم کہتے تھے نہیں کیا نہیں کیا ان سب مردوں نے لم یا فلو اب آگیا جی لن اسما اسما متکلم کا سیکھ ہے لن اسما تو اب کیا آئے گا ہرگز نہیں سنوں گا میں ایک مرد ہرگز نہیں سنوں گا میں ایک مرد اب آئے گا لم یج تبو لم یج تو اس کے ماضی کے معنی بن گئے لم یج تنو اجتناب کرنا ہوتا ہے نا اجتناب کرنا پرہیز کرنا ٹھیک ہے جی اگر تو وہ ہے تو پھر تو ہو جائے گا لم یت رکنا ہمیں یہاں پر پیش ہے تو یتھ رکھنا پھر ہے تو ٹھیک ہے پھر اس کو وہ کر دیں لم یوتھ رکھنا کا ترجمہ کیا ہو جائے گا نہیں چھوڑی گئیں نہیں چھوڑی گئیں وہ سب عورتیں ہیں ٹھیک ہے نا چھوڑنے کے ہوتے ہیں تو نہیں چھوڑی گئیں وہ سب عورتیں اگر یوتھ رکھنا ہے لم رکھنا اگر ہے تو پھر نہیں چھوڑی گئیں وہ سب عورتیں اور اگر لم یت رکھنا ہے تو پھر نہیں چھوڑا ان سب عورتوں نے ٹھیک ہے جی بس آج اتنا ہی آج تو بس مائک کا ہی پتہ نہیں کیا ایشو رہا باقی انشاءاللہ پھر اب کر دیں گے انشاء پھر منڈے کو انشاءاللہ اللہ جائیں ٹھیک ہے یہ جو ہے یت رکنا والی یت رکنا لم یا है तो क्या होगा लम رکنا ہے تو کیا ہوگا لم یات رکنا کے معنیٰ کیا अगर گے रखना है ان سب गए तो नहीं छोड़ी गई नहीं छोड़ी गई سیکھے सब نہیں چھوڑی گئیں نہیں چھوڑی گئیں وہ سب عورتیں ماضی کے معنی نہیں چھوڑی وہ سب عورتیں بس یہ ان شاء پھر ہم منڈے کو